أما فأعوذ من بسم الله الرحمن والسلام يا رسول حبیب اللہ علی نبی نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم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 ترجمہ کمزول ایمان اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ولا تمو تم تم مسلم اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان تو یاد رکھیے اسلام پر خاتمہ ہونے کا اعتبار ہے اگر کوئی ساری زندگی مسلمان رہے مرتے وقت کافر ہو جائے تو وہ اصلی کافر کی طرح ہے اللہ کی پناہ میرے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 6607 ہزار چھ سو سات ان کا دار و مدار خاتمے پر اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارا خاتمہ کیا ہوگا اور جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا یاد رکھیے وہ فار ایور ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا اللہ کے پناہ اور برے خاتمے کے خوف کی بنا پر بڑے بڑے اکابر یہ کہا کرتے کہ کاش میں تنکا ہوتا کاش میں دنبا ہوتا کاش میں مٹی ہو جاتا میرا معاملہ ہی ختم ہو جاتا اللہ ہمیں اپنا عطا فرمائے جہنم کے اندر جہنمیوں کو جس زنجیر کے اندر جکڑا جائے گا وہ کیسی ہوگی اس کا وزن کیسا ہوگا حضرت سینہ کاب احبار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر پوری دنیا کا لوہا بھی اس زنجیر کی ایک کڑی کڑی سے کڑی یہ ملتے ہوئے زنجیر بنتی ایک کڑی کے ساتھ وزن کیا جائے تب بھی اس کے وزن کو نہ پہنچے جہنم کے اندر جہنمیوں کو بال خصوص جن کا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا ہوگا ان کا عذاب دائمی ہوگا ہمیشہ ہوگا اور زنجیروں کے اندر ان کو پیرویا جائے گا وہ زنجیریں کیسی ہوں گی اس کی ایک کڑی وہ دنیا کے سارے لوہے سے زیادہ وزنی ہوگی اللہ کی پناہ ہمارے آقا دو علم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترمیزی شریف کی حدیث سے پاک ہے حدیث نمبر دو ہزار سو ڈبل ایٹ انسانی کھوپڑی کی طرف اشارہ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے اگر اس کی مثل سیسے کا گولا آسمان سے زمین کی طرف گرایا جائے یہ فاصلہ کتنا ہے پانچ سو سال کا آسمان سے زمین تک تو رات سے پہلے زمین پر پہنچ جائے گا اور اگر اسے جہنم کی زنجیر کے اوپر والے سرے سے پھینکا جائے تو اسے اس کے نچلے حصے تک پہنچنے میں چالیس سال لگیں فورٹی ایئرس مقصد یہ ہے کہ انسانی کھوپڑی کے برابر سیسا آسمان سے پھینکیں تو وہ رات کا چلا صبح سے پہلے زمین پہ, پہ پہنچ جائے اور جو چڑھنے کی رفتار ہوتی ہے سست ہوتی گرنے کی رفتار تیز ہوتی آسمان پر چڑھنے کی مدت پانچ سو سال ہے اور گرنے کی مدت کیا ہے دس گھنٹے یا اس سے بھی کم وہ زنجیر زنجیروزک کے کنارے سے اس کی تہہ تک لٹکائی جائے تو اس کی درازے ایسی ہوگی جہنم کی زنجیر کی یہ سیسا اس کنارے سے پھینکا ہوا دوسرے کنارے تک چالیس سال میں نہ پہنچ سکے اس زنجیر سے کفار کو جہنم میں جکڑا جائے گا غور کیجئے جکڑ کیسی ہوگی پکڑ کیسی ہوگی اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ کفار کو جہنمیوں کو جب اللہ تبارہ و تعالی ارشاد فرمائے گا خبو فع اسے پکڑو پھر اسے سے توک ڈالو اللہ تعالی حکم فرمائے گا تو اس حکم خداوندی پر ستر ہزار فرشتے لپکیں گے ہر ایک آگے بڑھے گا کہ کون اس جہنمی کی گردن میں توک ڈالتا ہے اور پھر فرشتے اس کے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ جکڑ کر توگ ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا دوزخ میں ڈال دو اللہ کی پناہ یہ دنیا میں اپنا اقتدار جتاتا تھا بڑائی ظاہر کرتا تھا اس کو بڑی آگ میں جھونکو اللہ کی پنا اتنی لمبی زنجیر استعمال کرنے کا کیا مقصد ہے یہ زیادہ عذاب اور زیادہ ذلت کا سبب بنے گا اللہ کی پناہ تفسیر ابن رجب میں ہے کہ زنجیر کو کافر کے پچھلے مقام میں داخل کر کے منہ سے نکالا جائے گا اور پھر انہیں زنجیر میں پرو دیا جائے گا اور یہ بھی کہا گیا کہ پچھلے راستے سے ڈال کر نتھروں سے نکالا جائے گا پیشانی اور قدموں کو ملا کر زنجیر کے ساتھ باندھا جائے گا یہاں تک کہ وہ پاؤں کے بل کھڑا نہیں ہو سکے گا جہنم کی زنجیروں کا جہنمی بیڑیوں کا قرآن میں جا بجا ذکر ہے مگر افسوس قرآن ہم پڑھتے نہیں صحیح پڑھنا نہیں آتا آتا ہے تو توفیق نہیں ہے غفلت ہے سستی ہے ٹائم نہیں ملتا طرح طرح کے ہمارے بہانے اور جو پڑھنے والے ہیں وہ ترجمہ و تفسیر نہیں پڑھتے تو یوں بھی غفلت رہتی ہے سورہ مزمل میں ارشاد ہوتا ہے کل بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ یہ بیڑیاں آگ کی ہیں آگ کی کیسے ہوں گی جو رب لوہے کی بیڑیاں بنانے پر قادر ہے وہ آگ کی بیڑیاں بنانے پر بھی قادر ہے جو چاہے کرنے والا ہے وہ بیڑیاں کیسی ہوں گی کبھی کھلیں گی نہیں یہاں قیدی اپنی بیڑیاں توڑ کر بھاگ بھی جاتے ہیں جیل توڑ کے نکل جاتے ہیں جہنم کی جو بیڑیاں ہوں گی کو توڑ نہیں سکے گا ان کو کوئی کھول نہیں سکے گا حضرت سیدنا حسن بسری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالی کی عزت کی قسم جہنمیوں کو اس لیے قید نہیں کیا جائے گا کہ کئی جہنم سے بھاگ نہ جائیں انہیں اس لیے قید کیا جائے گا تاکہ وہ جہنم ہی میں پڑے رہیں یہ ان کی ذلت اور رسوائی اور اذیت کے لیے ہوگا ورنہ انہیں بھاگ کر کہاں جانا ہے اللہ کی پناہ میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا المعجم الاوسط لبرانی حدیث نمبر چار ہزار تین فور ون زیرو فرمایا اللہ تعالی سیاہ تاریخ بادل بھیجے گا کالے بادل آئیں گے دنیا میں کالے بادل آتے ہیں تو امید ہوتی ہے کہ بہت دار بارش ہونے ہے اور جل تھل ہو جائے گا بہت بارش ہوگی جہنم کے اندر جب کالے بادل آئیں گے تو جہنمیوں سے کہا جائے گا کیا چیز مانگتے ہو انہیں دنیا یاد آئے گی کہ دنیا میں بادل آتا تھا تو بارش ہوتی تھی کہیں گے یار اب ہمیں پانی عطا فرما اب وہ بادل برسے گا اور اس بارش کی بنا پر ان کی زنجیروں اور آگ میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا اللہ کی پناہ اللہ کے من آئیے بارگاہ رسالت میں ہم دوزخ سے رہائی کا پروانہ طلب کرتے ہیں نار پلوانا ری دو سے اری ہو ملے پلوانا ایک بھی ہے کھڑا پاس ایک بھی کاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس یا اللہ ہمیں بے حساب جہنم سے آزاد فرما اللہ ہوما من منندار اللہ ہوما جرنی منندار اللہ ہوما جرنی منندار من حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعلن ہو جہنم کا تذکرہ فرماتے اور فرماتے جہنم کو قیامت تک بھڑکایا جائے گا جہنم کا کھانا گرم پانی گرم اس کے توک گرم اور جہنم کی ایک بیڑی پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وزن اور تپیش کی وجہ سے وہ پہاڑوں کو پیس ڈالے اللہ کی پناہ بارگار سالت میں جبریل امی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے اگر جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ حلقہ در حلقہ یوں زنجیر بنتی نا ایک حلقہ جس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے اگر اسے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور کہاں پہنچیں تو سرا تک جا پہنچیں ساتویں زمین کے نیچے جا پہنچیں وہ جہنم کی زنجیروں کا ایک ہلکا کتنا وزنی اور کتنا گرم اور کتنا خطرناک ہوگا اور اللہ والے ڈرتے تھے جہنم کو یاد کر کے ہم غافل ہمیں تو فکر پڑی ہوئی ہے کہ وہ نوجوانوں کو فکر ہے کہ شادی ہونی ہے گھر کیسے چلے گا باپ کو فکر ہے کہ میرے اولاد کا کیا بنے گا میرے مکان کا کیا بنے گا لون لینا ہے بزنس رن کرنا ہے فیوچر برائٹ کرنا ہے اللہ کے بندے قبر کی فکر نہیں ہے جہنم اندھیریوں کی جگہ ہے ڈرتا نہیں ہے اس سے روشنی چاہیے تو جنت کی روشنی طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے بس دنیا میں رہنا ہے مرنا نہیں ہے واپسی نہیں ہے یقیناً واپسی ہے جو نہ مانے اس کی بھی واپسی ہے جو مانے اس کی بھی واپسی ہے جو جنتی امال کرے اس کی بھی واپسی ہے جو جہن میں لے جانے والے امال کرے اس کی بھی واپسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے اس کی بھی واپسی ہے جو نافرمانی کرے اس کی بھی واپسی ہوگی جو نیکوکار ہے اس نے بھی واپس جانا ہے بدکار نے بھی واپس جانا ہے مگر ہر ایک کے معاملات جدا جدا ہوں گے قبر و حشر کے برزخ اور آخرت کے معاملات جدا ہوں گے اللہ والے نیکیاں کرتے تھے ڈرتے تھے ہم قافیل پھر بھی ڈرتے نہیں ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ سیدو تابعین ان کو کہا گیا خیر تابعین کہا گیا مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کے پہلے خلیفہ ہیں اور حضرت سعیدات جو مومنوں کی ماں ان کا دودھ نوش فرمایا انہوں نے اللہ اکبر اتنی بڑی ہستی ہیں. آپ روزے سے تھے شام کو کھانا پیش کیا گیا تو ان کو قرآن پاک کی آئت یاد آ گئی ہمیں تو دوست یاد آتے ہیں ہمیں تو طرح طرح کے اور دنیاوی دھندے یاد آتے ہیں یہ اللہ والے قرآن پڑھتے تھے ان کو قرآن کی باتیں آخرت کی باتیں یاد آتی تھیں کون سی آیت یاد آئی پارہ انتیس سورہ مزمل کی آیت نمبر بارہ تیرہ ان الدین کلیم اوتم سوتی ہوں علیمہ بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور پڑکتی آگ اور گلے میں پھستا کھانا اور دردناک عذاب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیتیں یاد آئیں تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا فرمایا کھانا اٹھا لو اور بغیر کھائے پیے انہوں نے روزہ رکھ لیا شام ہوئی افطاری کا سامان لایا گیا پھر آیت یاد آگئی گئی اس نے عرض کی حضور پھر اس طرح تو آپ اپنے آپ کو ہلاک اور ضعیف و کمزور کر لیں گے تیسرے دن بھی بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لیا آپ کے صاحبزادے آپ کے شہزادے اس وقت جو بزرگ تھے ان کے پاس گئے اور کہا کہ میرے والد صاحب کو سنبھال لیجیے کہیں ہلاک نہ ہو جائیں یہ بزرگ حضرت سعد حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں پانی میں سب تو ملا ملا کر پلائے اللہ ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرما دے اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہماری جان چھٹے بہتان کسی پر الزام لگانا یاد رکھیے یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور کبیرہ گناہ ہے حرام ہے اللہ اکبر اس کی مذمت قرآن میں بھی کی گئی احادیث میں بھی کی گئی فرمایا گیا مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ پیارے اکالی فلاط اسلام نے فرمایا کسی بے قصور پر بہتان لگانا آسمانوں سے زیادہ بھاری گنا ہے کسی پر چوری کا الزام لگا دیا کسی پر ڈاکے کا الزام لگا دیا کسی پر قتل کا الزام لگا دیا کسی پر بدکاری کا الزام لگا دیا یہ بہتان اور کبیرہ گناہ یاد رکھیے غیبت کی تباہ کاریاں یہ کتاب پڑھیے غیبت بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے اس میں بہتان کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے بہتان کیا ہے میرے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو اللہ تعالی اس وقت تک دوزک کے کیچڑ میں رکھے گا دوزک کے پیک میں رکھے گا دوزک کے خون میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل نہ آئے میرے آکا علی سلا اسلام کو منظر دکھایا گیا لوگوں کو زبان کے ساتھ لٹکا دیا گیا تھا تصور سے بندہ کانپ جائے زبان سے لٹکایا جانا اللہ کی پناہ پوچھا گیا تو بتایا گیا یہ لوگ بلا وجہ کسی پر گناہوں کا الزام لگاتے تھے بہتان کیا ہے کسی شخص کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں اس پر جھوٹ باندھنا یہ بہتان ہے اللہ کی پنا کسی کو کہیں کہ ریاکار ہے یہ یہ چور ہے یہ یوں ہے اس طرح ہے تو یہ آپ کتاب پڑھیں انشاءاللہ اللہ معلوم ہوگا اور علم عمل کی طرف لے کر جائے گا اللہ ہمیں بہتان سے اور ہر اس گناہ سے بچائے جس میں اللہ کی ناراضی اور ہر گناہ میں اللہ کی ناراضی اور ہر گناہ میں جہنم کی حقداری ہے اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور اپنے کرم سے جنت عطا فرمائے آمین الامین صلی اللہ تعالی وسلم